نو سو انتالیس تجریب مطابق پندرہ سو بتیس عیسوی میں خیر الدین بار نے خلیفہ سلیمان کے حکم پر ایک بحری بیڑا تیار کیا تاکہ سلیبیوں کے خلاف جہاد کیا جا سکے جنہوں نے آخری حفصی حکمران مولا حسن کے عہد حکومت میں تیونس پر قبضہ کر لیا تھا خیر الدین کو سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی نے پندرہ سو میں مکمل عثمانی سلطنت کا بحری امیر مقرر کر دیا تھا خیر الدین نے قسطنطنیہ سے بحری بیڑے کی قیادت کرتے ہوئے درائے دانیال پار کیا اور بحیرہ روم میں سفر کرتے ہوئے مالٹا کا رخ کیا تاکہ ان کے عزائم دشمن سے پوشیدہ رہیں مالٹا سے انہوں نے جنوبی اٹلی کی بعض بندرگاہوں پر حملہ آور ہو کر عیسائیوں کو شکست دی پھر نو سو اکتالیس ہجری بمطابق پندرہ سو چونتیس عیسوی میں وہ پلٹ کر تیونس پہنچے تیونس کو بھی انہوں نے آسانی سے آزاد کرا لیا اور وہاں بھی عثمانی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا یورپی صلیبی جنہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اندلوسی مسلمانوں کا صفایا کرنے اور انہیں دیس نکالا دینے کے بعد ان کا دوسرا فریضہ اور ہدف شمالی افریقہ پر قبضہ جمانا ہے وہ عثمانی بحری بیڑے کے حملے کی تاب نہ لا کر تیونس سے فرار ہو گئے اب انتقام لینے کے لیے چارلس پنجم برشلونہ کے ہسپانوی عمرہ اور مالٹا کے سلیوی ایک معاہدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے چارلس نے ایک جم میں غفیر اکٹھا کر لیا اور تیونس کے ساحل پر اتر کر تیونس کے شہر میں داخل ہو گیا اس نے انتقام کے طور پر اہل تیونس پر انتہائی گھناؤں نے مظالم ڈھائے اور پھر وہاں مولا حسن حفصی کو دوبارہ حکمران بنا دیا گیا جو کہ اب عیسائیوں کے ماتحت تھا اور اس نے ایک معاہدے کے تحت عیسائیوں کو تیونس میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی یہ چارلس پنجم جو تھا یہ انتہائی بدماش اور ظالم حکمران تھا پانچ سو جہازوں کا بیڑا اور تیس ہزار فوج لے کر یہ ٹونس پر آور ہوا تھا خیر الدین بار کو تیونس چھوڑنا پڑا چارلس فاتحانہ تیونس شہر میں داخل ہوا اور اپنے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دے دی ایورسلے کا بیان ہے کہ شہر کے تیس ہزار باشندے قتل کر دیے گئے اور دس ہزار غلام بنا کر فروخت کیے گئے مسجدیں خاص خاص عمارتیں اور کتب خانے برباد کر دیے گئے راستے میں پڑی کتابوں کے ڈھیروں کو روندے بغیر کوئی جامع مسجد تک نہیں پہنچ سکتا تھا لوگوں کو جبرن عیسائی بنایا گیا مسلمانوں کی سب جائیدادیں عیسائیوں کو دی گئی اور مولا حسن نے اسپین کی ماتحتی قبول کر لی اسے کہتے ہیں کافروں کی طرف سے انسانی حقوق کا احترام بہرحال کچھ عرصے بعد خیر الدین باربروسا نے بروسا پر ایک بار پھر ہی الغار کی اور 944 سجری بمطابق 1537 اسوی میں چارلس پنجم کے بہری بیڑے کو انہوں نے اللہ کے فضل سے شکست فاش دی اسی دوران میں انہوں نے جزیرہ کریٹ کے عیسائیوں کے خلاف بھی جہاد کیا خیر الدین باربروسا رحمہ اللہ تعالی نے نو سو ترپن ہجری بمطابق پندرہ سو ہجری میں وفات پائی وہ ایک عظیم مجاہد تھے انہوں نے یورپ کے مسیحی حملہوروں کو بار بار شکست دی اور اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اٹلی فرانس اور اسپین کے ساحلوں پر انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی عبادت کو جاری رکھا تاکہ اسلام دشمنوں کی قوتوں کو تار تار کیا جا سکے یہی نہیں بلکہ انہوں نے فرانسیسی بندرگاہ مارسیلز اور جسے آج کل سسلی کہا جاتا ہے یہاں کے ساحلوں پر بھی انہوں نے یلغار کی اور وہ بیس جماعدہ اولا نو سو پچاس اجری مطابق بائیس اگست پندرہ سو عیسوی کو اللہ کے فضل و کرم اور جہاد کی برکت سے فرانس کی بندرگاہ وینس میں بھی داخل ہو گئے تھے اور فرانسیسیوں کو انہوں نے صلح پر مجبور کر دیا تھا باربروسہ رحمہ اللہ کے ایک واقعہ بطور عبرت میں یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس درجے کے طاقتور ایمان کے حامل تھے اور سلطنت عثمانیہ کے وفادار تھے چارلس پنجم نے خیر الدین بار رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خفیہ طور پر لالچ کا بھی استعمال کیا وہ اس طرح کے اگر وہ مختصر سا ٹیکس ادا کریں تو انہیں مکمل شمالی افریقہ کا بادشاہ تسلیم کیا جائے گا باربروسہ رحمہ اللہ نے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ کو ان باتوں سے آگاہ کیا پھر چارلس پنجم نے الجزائر میں جو مہم روانہ کی پندرہ سو اکتالیس میں اس کے تباہ کن انجام نے چارلس پنجم کو تباہ کیا اور خیر الدین کی عزت کو اللہ تعالی نے چار چاند لگا دیے یقیناً وفادار لوگوں کو وفا کا سلا ضرور مل کر رہتا ہے اور غداروں کو غداری کا انجام بھی دیکھنا پڑتا ہے چارلس پنجم تباہ ہوا اور خیر الدین باربروسہ بروسا رحمہ اللہ تعالی کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر الدین باربروسہ بروسا رحمہ اللہ کی طرح اور عروج رحمہ اللہ کی طرح عظیم مجاہد نصیب فرمائے تاکہ ہم دوبارہ سے اسلام کی نشت ثانیہ میں چار چاند لگا سکے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے و اللہ تعالی علیہ خیر ہی محمد ولا الہ و صحبی انت سبحانک واتوب الیک